بسم اللہ صحمۃ محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح نبر شاہ واٹسپ گروپ این وائیم الباتہ العباہ اور باقی تمام خوال سامع خورانۂ کرامی سب کو موسمی بار فیسرمس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب شری میں سے در دو سو اکاسی ابلگ تین ہے دو سےاسی مجموعی دروس کا نمبر ہے اور تین جو ہے جس وقت ہمارے سلسلہ بس نماز تحجر کے بارے میں تو تحجد کے بارے میں آج تیسرا درس ہے ہاں جی اس سے پہلے دس میں پہلے درس میں اس کے نیت کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلات بتایا اور کل کے درس میں جو ہے دس نمبر دو اسی دو میں جو کو تاجر کے نماز پڑھنے کا طریقہ پورا تفصیل سے بتا دیا ہاں جی اور ابھی جو ہے تحجد کی نماز سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں نماز آرڈر کر نماز پورا ہو گیا <تصفح> اس کے بعد جو ہے خوش اور دعا وغیرہ درود اور دعائیں پڑھنے کا ہیں وہ بتا رہے ہیں تاجد کی نماز ختم ہونے کے بعد سلام آخر سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے اور کیا کچھ پڑھنا ہے جو اس نماز سے یہ تاجر کی نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو مکمل کرنے کے لیے تو دعوت شریف میں آیا ہے کہ نمازیں آج کے درس یہاں شروع دو سے کاسی ابلغ تین جو ہیں یاد شروع ہے کہ نماز تحجید کی بجاوری دعوشریف کے عبادت ہے ہاں جی نماز تاجد کی بجاوری سے فارغ ہو جائے اور رکعت آپ کا مکمل ہو گیا تو آخری سلام پھیرنے کے بعد ہاں جی آخری سلام آپ نے پھر لیا آٹھواں رکعت کا جو ہے تو پھر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد سابقہ تہذیب سابقہ تہذیب سے مطلب آپ جو ہر رکعت ہر دو رکت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ جو تصویر پڑھتے تھے وہ مراتے سابقہ تصویر یعنی سبحان اللّہ و بہم دہی صبح نلّہ عظیمی و بہم دہی استطاء اس تصویر کو یعنی استا سابقہ تصویح کو جو ہے اس کو 10 مرتبہ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ پڑھتے تھے ابھی بھی ایک مرتبہ پڑھیں لیکن پہلے درود ایک مرتبہ پڑھتے تھے سابقہ تصویر پڑھنے کے بعد اب آخری جو ہے دفاع آپ سلام کے بعد جو ہے یہ سابقہ تجویز ایک مرتبہ پڑیں سبحان اللّہ الحمد اللہ تو پاک المنزہ ہے میں تجھے ہر ابناہ سے منظہ قرار دیتا ہوں اور تیری حمد بجا لاتا ہوں سبحان اللّہ عظیم پاک المنزہ عظمت والے اللہ ہر ایس سے اور ساتھ اس کی حمد بجا لاتا ہوں السل اللہ اور میں اس ذات سے اپنے گناہوں کی موفرت طلب کرتا ہوں بخش طلب کرتا ہوں ہاں جی یہ مبارک دعا جو ہے <coughs> <س dunno> اس تصویر کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے سلام آخری سلام پھیرنے کے بعد تحجر کی نماز کی ہیں جی آٹھواں رکت کا آپ نے سلام پھیر لیا تو یہ تصویر ایک دفعہ پڑھنے کے بعد جو ہیں ایک مرتبہ پڑھ کر پھر شریف کو دس مرتبہ پڑھیں ہیں اس کے بعد پھر شریف کو آپ دس مرتبہ کریں الحمد صلی اللہ علیہ اللہ ایک دفعہ پڑھتے تھے یار رکت کے بعد تو ابھی ختم ہونے کے بعد درود شریف کو آپ دس مرتبہ پڑھیں دور شریف جی کو دس مرتبہ پڑے ہاں جی اور یہی بات بالعلامہ کی دعوت میں بھی ہے اور بہت شام میں دونوں میں یہ لکھا سلام پھیلنے کے بعد سابقہ دعا کو یعنی سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللّہ عظیم الحمد کو ایک مرتبہ اس کو اس کو پڑھنے کا حکم ہے پھر اس کے بعد درود شریف دس مرتبہ پڑھیں اللّہ صلی علی محمد و علیہ محمد اس میں برطمِ اللہ محمد علیہ محمد پر تیرے رحمتِ نازل فرما تجمہ تو درود کا یہ ہے اے اللہ تیرے درود نازل فرما تیرے رحمتِ نازل فرما یہ شریف کو دس مرتبہ پڑھیں دس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پھر کیا کریں ہاں جی سلام پھیلنے کے بعد اس کو سبحان اللہ عبدم ضلع عظیم کو ایک مرتبہ پھر شریف کو دس مرتبہ اور یہ سب کو پوری توجہ سے پڑھنا ہے میں چیز دعاؤں میں اذن کرامی قبولیت کے لیے اس کو پورا پورا ثواب ملنے کے لیے حاضر ملنے کے لیے پوری توجہ سے اور جو میں بار بار ان کا معنی پڑھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں معنی کو بھی کوشش کریں ذہن میں رکھ کر پڑھے. اس کے بعد جو ہے یہ ہاں جی شریف دس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ یعنی علم شریف ایک بار پڑھیں ہاں شریف دس بار پڑھیں لیں تصویر ایک مرتبہ, دس مرتبہ درود شریف دس مرتبہ پھر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں صورۂ فاتح یعنی علام شریف ہاں جی یہ آپ کو پڑھ رہا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب الرب العالم الرحمن الرحیم علیم الدین عیا کا و و نستعین اہ دن شرأعت المستقیم شرعت وََین العمد علم غیر علم اس مبارک شرے کو اس کو قرآن پاک نے اس کو اللہ کے پیارے نبی فخر کرتے فرماتے ہیں قرآن پاک میں اس شرے کو سب المسانی بھرتے ہیں وہ سات آتے تو اللہ نے دو مرتبہ نازل فرمایا ہونا ہر سرحد نازل ہوتے ہیں فرماتے ہیں یہ سورہ مبارک دو مرتبہ نازل ہوا پھر آپ فرماتے ہیں کسی بھی مجھ سے پہلے کسی بھی سابقہ انبیاء پر سورہ فاتحہ جیسا فرمانہ جو ہے با فضلت سورہ اس کے یہاں کسی بھی سابقہ انبیاء میں سے کسی پر نازل نہیں فرمایا ہے اور یہ میرے لیے میرے پر نازل فرمایا اور میرے امت کے لیے اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے علم شریف ہاں جی اور یہ مبارک صرا تمام بیماریوں کے لیے شفا سوائے موت کی اگر کوئی ستر مرتبہ جو ہے سرح کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں بخار ہو جس کو پلائیں کوئی بھی بیماری اس کو پلائیں ہاں جی فرماتے ہیں یہ ستر بیماریوں کے لیے شفاء فرماتے ہیں الحم شریف اور اس طرح ایک آسان نسخہ یہ بھی دیکھا ہے گھروں میں ہمیں صحت و سلمیتی کے لیے گیارہ مرتبہ جو ہے علم شریف کو شروع آخر درود شریف بھی تین مرتبہ یا جو بھی آپ پانے پڑھیں علم شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کے پانی پر پانی کی بوتل پر دم کریں ہاں جی پھر اس کے بعد جب بھی آپ پئیں تھوڑا سا پینے کے بعد کسی بھی بیماری شفت سے خود پینے بچوں کو پلیں جس کو پلائیں پھر اس میں تھوڑا سا اور پانی ملائیں اور جب بھی علم شریف آپ یہ پانی پینا چاہیں تو ایک د علم شریف پڑھ کے دم کر کے پانی کو پھونک کر پھر پئیں ایک دفعہ عالم شریف پڑھ کے پھونک کر پھر پیے <تصح> تاکہ وہ برکت مسلے اور اس پانی ختم ہونے نہ دیں تو کہتے ہیں اس کے بہت بڑا برکت ہوگا تو <تصح> <تصح> عالم شریف کا ترجمہ بھی دوبارہ ایک دفعہ لوگ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سراح ہر لحاظ سے جامع صورت ہے اس سراح کے شروع کی شنایت جو ہے دعا ہے اللہ کے دعا کے تمام آداب اس سرح کے اندر موجود ہیں شروع کے چند شناایت اللہ تعالیٰ کی تنجید ہے تعریف ہے مدع ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا کہ مجھے ان الفاظ میں تم لوگ میری مداح کرو میری تن کرو میرے حمد کرو ہاں جی پھر اسی نے ہمیں جو ہے دعا بھی اسی نے سکھایا بھائی کس چیز کیا چوتھ چیز اللہ سے مانگنا ہے اور کس چیز سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگنا ہے وہ دونوں بھی اللہ نے خود اس شرح کے اندر ہمیں سکھایا اور اس سکھایا تم زندگی میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے وہ یہ کہ سراۃۃ پر قائم ہونا اس راستے پر آپ قائم ہونا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دکھایا ہے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ انبیاء علیہ العظم کا راستہ اعیمہ علیہ السلام کا راستہ ہیں اللہ کے مقرب بندوں کا راستہ ان سب کا راستہ کیا وہی سراۃۃ المستقیم اس راستے پر اس راستے پر قائم رہنے کے اس راستے پر چلنے کے ہمیشہ اللہ سے دعا دعا کرتے ہیں دعا کریں تو دعا کے ترجمہ شرف کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رح رحم والا جانو الحمد ال تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لے ہیں جو کہ رب العالمین جو کہ عالمین کا رب ہے پوری کائنات کا رب ہے پوری کائنات کا مالک ہے آقا ہے پروردگار ہے ہاں جی اور تو تمام تعریف سے اللہ کے جو عالمین کا رف عالمین کا پروردگار ہے اللہ خوب، العالمین کو کہہ کے اس کی ہم حمد کرتے ہیں اور الرحیم اور وہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ہاں جی رحمان کے معنی بار معلما لیتے ہیں یعنی ایسی رحمت فرمانے والا بندوں کے ساتھ کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے مبالک کا معنیٰ یہ ہے ایسی بندوں پر رحمت کرنے والا شفقت کرنے والا مہربانی کرنے والا کہ بندہ اس رحمت کو سوچ بھی نہیں سکتا یعنی بے نہایت رحمت والا ہاں الرحمٰن الرحیم تو رحمان جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان دو دشمن مومن کافی سب کے لیے یہ رحمت یہ رحمت رحمانی اس کی وجہ سے جو ہے اس رحمت الرحمانی کی برکت سے کائنات کے ہر شے کو وجود ملتی ہیں آدم سے وجود ملے گا تو پھر ہر شے کو باقی رہنے کے لیے اس دنیا میں جتنا عرصہ نہ رہ کے لئے موت کا ایک ٹائم دیا ہے اس وقت تا باقی رہنے کے لیے جتنی چیزوں کی کھانے پینے کی چیزیں ہوا لیوا ضرورت ہے وہ سب بندوں کو اسی اس میں رحمان کی برکت سے ملتا ہے اللہ یہ فرماتے ہیں اور الرحیم جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے اس کی برکت سے مومنوں کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے انبیاء کی معرفت ہوتی ہے قرآن کی معرفت ہوتی ہے ہاں جی اور اس کی وجہ سے اللہ کی سچی بندگی ہوتی ہے اور یہ وہ رحمت ہے جو مومنوں کے ساتھ خاص سے اللہ دنیا میں بھی یہ رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے آخرت میں بھی مومنوں کے ساتھ خاص ہے اسی رحمت کی برکت سے اللہ مومنوں کو جنت میں بیچتے ہیں تو بڑے مہربان نہ حضرہ مالا مالک یوم دین اور وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے ہاں جی جو یوم یوم دین کے معنی میں دین جزا یہ یعنی جی دن تمام انسانوں کو میدان قیامت میں حاضر کریں گے سب کے جو ہے عامات وہ لے جائیں گے اچھوں کو اللہ جنت میں ڈالے گا بروں کو جہنت میں ڈالے گا جو شفاعت کیا حل نہیں ہے تو اس دن جو ہے اس دن کا مالک اس دن اللہ جو چاہے گا وہی وہ ہوگا کسی کا کچھ نہیں چلے گا ہاں جی اللہ ہم بیاہ کو جی جس کی شفات کا دین دے گا اور باقی تمام شفیعوں کو اللہ جن کو جا وہ شفاعت کریں گے اللہ جین نہ دے دیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہاں تو مالک کی یوم دن روز جزا کا مالک وہ مالک تو اللہ بھی آئے ہر چیز کا مالک لیکن اس دن اللہ کا مالک ہونے سب پہ آشکار ہو جائے گا بولے جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان کو یہ حقیقت واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے اور ہر شے کا مالک ہے یہ چار کلمات کے ذریعے سے ہاں جی رب العالمین کے ذریعہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے مالکی عمدین یہ چار سے ہو گیا ان چار سے اللہ کی حمت کرنے کے بعد پھر اللہ سے بندہ ایک معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور میں ایک عہد کرتے ہیں ہاں ہمیں یہ کلمات کتنے آجیزی سے بولنا چاہیے وہ ہیں اور یہ عہد ہمیں کسی بھی وقت نہیں بولنا چاہیے دن میں ہمیشہ حاضر رہنے چاہیے جان میں پھر اللہ کے کہتے ہیں اییا کا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں حضن گرمی عباد آبود صرف عبادت کا یہ معنی ہے صرف ہم صرف نماز پڑھنا روزہ رانہ چند ما مخصوص عبادت یہ نابود کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہنے کو بولتے ہیں یا کا ناب اے اللہ ہم صرف تیری ہر ہر حکم پہ لبے کہتے ہیں اللہ ہی وہ ذات جو چیز کے لائق ہے بندہ اس کے ہر حکم پر لبے کا ہے کیونکہ وہ کوئی غلط حکم نہیں کرتا اور اللہ کے بیاں بھی اللہ کے ہی کے تعلیمات کی روشنی میں حکم کرتے ہیں لہذا وہ بھی کوئی غلط حکم نہیں کرتے ہم بیا اللہ کے جو خاص بندے ہیں تو لہٰذا یہ اے اللہ ہم تیری ہر ہر حکم کے سامنے لبے کہتے ہیں ہر ہم حکم پر ہم لبے کہتے ہیں پھر ہم عمل پیرا ہونے کے تجھ سے آحت کرتے ہیں گویا کہ پھر چونکہ اللہ کے ہر حکم بلب بل کرنا پورا پورا اس پر اترنا یقیناً بہت مشکل کام ہے ان اللہ ہی سے مدد مانتے ہیں وہی آنسین اور اے اللہ اور میں توشی سے مدد چاہتا ہوں کہ تیرے توفیق تیرے لطف کرام تیرے عنایتین تیری نصرت تیری, تیری مدد میری شامل حال ہو جائے تیری فضل الکرم رحمہ شوقات تو پھر میرے لیے ممکن ہو جائے کہ میں تیرے ہر ہر حکم بل لبے کا اس پر عمل پیرا ہو جاؤں اسے اللہ سے مدد چاہتے ہیں یا وہی آ اللہ میں صرف تجھے سے مدد چاہتا ہوں کہ تو تیری مدد اگر شامل حال ہو جائے تو تو مجھے تیری بندگی آسان ہو جائے گا اور تیری مدد شامل حال نہ ہو تو میں اللہ تیری سچی بندگی اور پوری پوری بندگی ہر نہیں کر سکوں گا چونکہ بہت مشکل کام ہے اللہ کے ہر, ہر حکم پر لبِ کہنے اور اللہ کی مدد کے بعد ممکن نہیں ہے اللہ ہی سے مدد مانتے ہیں اور اللہ میں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد لوں گا اسی کی توفیق سے اسی کو اس کا سے تو میں اللہ کے ہر حکم پر لبِ کہنا آسان ہے اس کے بعد اللہ کے ساتھ بندگی کی اللہ سے واحد کرنے کے بعد مدد چاہنے کے بعد جی صراۃۃ المستقیم اللہ تک پہنچنے کا دین اللہ تک پہنچنے کا اس راست ہے کہ اللہ سے رہنمائی کی دعا کرتے عہ دن اللہ ہمیں رہنمائی فرما شراۃ المستقیم سیدھے راستہ کا شراۃ المستقیم سے مراد کیا ہے یعنی دین مقدس ہے اسلام ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں رہن فرمایا نو الفرمائے نہاذا شراۃۃ المستقیم ہے یہی تو شرارت مستقیم ہے یہی دین یہی قرآن یہ محمد نے جو میں نے طالبہ لے کے آیا یہی صدارتمستی میں اسی کو پہچانو اسی پر عمل کرو پہلے نبی کے ایک ایک حرف پر ایک ایک گول پر ایک ایک عمل پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہی صدارت سکیم میں تو عید اللہ ہمارے رہنمائی فرما سیدھے راستے پر ایک معنی سیدھے راستے پر رہنمائی فرما اس کی طرف ہدایت یہ معنی بھی ہے علیہ السلام سے ایک روایت یہ بھی نقل ہوا ہے یہاں عید کے معنی ثابت قدم رہنے کے معنی کا معنی بھی کیا تو پھر جو ہم نے یہ بن جائے کہ اس دن اے اللہ میں سیدھے راستے پر سابق قدم رکھ دے ابھی سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے یعنی سراۃۃ اللہ انم تعلیم یعنی ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر تو نے اعلام کیا شفقت کیا لطف کرم وہ کون لوگ ہیں قرآن کے دوسرے آدمی فرمایا وہ انبیاء ہیں صدقین ہیں شوداء صالحین ہیں یہ ہی ہستیاں جو چار چار گول ہیں اللہ فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر کی. اللہ نے لطف کرم کیا اللہ کے انعامات اور ان کا راستہ سراۃ المضبیا کا راستہ شودا کا راستہ صدقین کا راستہ سالین کا راستہ یہی سراۃۃ محمد السکیم محمد جو کہ شودہ اور سالین اور صدقین کے زمرے میں ہیں انہیں کا راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے نوین میں تو پھر اللہ کے پیارے نوی باقی ہمارا علمہ صدقین میں بھی ہے شاہ, شاہ سالین میں بھی ہے شودا میں بھی شامل ہے اور آگے پڑھوی چیز سے پناہ مانع غیر علما عضوب اللہ اللہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہو گیا ہے اور نہیں انہوں ان راستہ جو تیرے راستے سے بٹک چھکائے گھومرا ہو ان کے راستے سے میں تجربہ میں پناہ مانتا ہوں تو زین گرم تحجید کے بعد جو ہے دور علم طوشری پڑھتے ہیں تو اس کو صرف جو ہے تلاوت کے نما سے نہیں پڑھو اس کی جو دعا مفہوم ہے نا اس میں جو اللہ جو چیزیں مانگا ہے اس کو پوری توجہ ہمیں رکھ کر اس کو ایک دعا کی کیفیت میں پڑھو پورے عزیز کے ساتھ اس مبارک سوراخ ہو ترجمہ ذہن میں لاتے ہوئے دعا کے کیفیت میں پڑھے کیونکہ آپ اس دعا کے معنی و مفہوم کو مد نظر رکھیں تو اس میں آداب دعا یعنی شروع میں اللہ کی تمجید تعریف بھی ہیں پھر اللہ کی عبادت و بندگی کے ارار بھی ہیں پھر اللہ سے اس کی عبادت بندگی میں مدد طلب کریں اور اللہ سے شراۃ المصقیم کی جانب ہدایت کے لیے دس بعا دعا بھی فرما رہے ہیں ہاں جی لہٰذا شرا فاتح نہایت خلوص سے پڑھیں معنی وفو ذمہ رکھا تاکہ آپ شراۃ المسیم اور سیدھے راستے پر قائم ہو اور آپ کی تمام صحیح وہ کوشش آنج جی آپ کو اللہ سے قریب سے قریب تر کر سکے اور آپ کی کوئی صحیح کوشش عبادت مندگی ضائع نہ ہو جائیں کیونکہ جو سیدھے راستے پر نہیں ہوگا نہ وہ جتنے بھی عبادت کریں گے سب ضائع ہوگا جو سیدھے راستے پر آ کے ایک صبح نہ لے پڑیں گے وہ اس کو اللہ سے قریب کرے گا شراط مستقیم پر آخر عبادت کرنا یہ فائدہ مند فائدہ مند شراط ہٹ کرنا جتنی عبادت کریں گے سب ضائع اور اللہ کے غذب شدہ اور گمراہ لوگوں سے اللہ کے حضور میں پناہ مانگے ہاں جی تاکہ جو ہے آپ دنیا اور حرت میں خسارے کا شکار نہ ہو تو یہ عالم شریف جو ہے تلام پھرنے کے بعد آپ نے تحجید ہو. آرکہ ختم ہو گیا پھر اس صبح نوبند دعا کو ایک دفعہ دور شریف دس مرتبہ پھر عالام شریف کو ہاں جی پوری توجہ کے ساتھ دعا کی کے خط میں ایک دفعہ پڑیں اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے وہ ان شاء آپ کو کل کی دس میں اس کی توجہ دے دوں گا